بے حیاں کو جب اللہ پکڑتا ہے اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے میرے بھائیوں آج کا سارا معاشرہ وہ بے حیائی کی طرف سرک رہا ہے اگر ہم نے توبہ نہیں اور اسی طرح ہمارے گھروں میں کیبل چلتے رہے اور یہ ننگے ناچ چلتے رہے تو انتظار کرو قوم لوٹ کی کڑک کا اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بجا سکے اگر یہ موسیقی کی تانے اسی طرح بکھرتی رہی اور عورتیں اسی طرح اوریاں ہو کے بازاروں کی زینت بنتی رہی اور یہ نوجوان اسی طرح ناچتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر جھنتے رہے اور سود کی عمارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھمائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئی اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قومے آگ کے کوڑے برس جائیں اور قومے لوس کی بجلیاں کڑکنا جائیں اور ان کے پتھر برسنا جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے میں اسی کے دعوے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے یہ معاشرہ اس سے سور شرماتا ہے دنیا کا بے حیات ترین جانور بھی آج ان انسانوں سے شرما رہا ہے شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں وہ انسانیت کی چادر اتار چکے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور بھی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کبھی نہیں بنا سکتا ان قریب اللہ کا ہاتھ پڑنے والا ہے وہ پکڑ کے دکھائے گا وہ کدا لکھا وہ یہ ظالما ان اخبار علیم الشدید اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مہولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مہولت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کی زمینیں ٹوٹیں گی ان کی عمارتیں فلک بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیہ ویس کرے گا اور اس لیے آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو،, چھلکا پھینکو پھر چھلکا پھینکو پھر چھلکا پھینکو پھر پتھر پھینکو پھر ایک دن اٹھا کہ گندگی پھینک دو تو میں بھی راستے میں چڑھا لوں گا کیا سمجھ رکھا ہے میری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو میں کب تک تیرا برداشت کروں تو میرے گھر کو گندہ کرتا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے یہ زمین اللہ نے بنائی تھی اللہ نے بچھائی تھی یہ آج بھی اللہ کی ہے یہ کل بھی اللہ کی رہے گی یہ فضائیں اللہ کی ہیں آسمان اللہ کا ہے چاند سورج اللہ کے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ बदमाशी کو कुछ तो دیتا ہے آپ نے زمین کو جنا سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا سوت سے गंदा کیا وہ دیکھتا رہا مظلومے کو خون بہائے وہ دیکھتا رہا گھروں کو آگ لگائی وہ دیکھتا رہا ناچنا شروع کر دیا وہ دیکھتا رہا گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے وہ دیکھتا رہا گنڈیاں گانے والیاں معذد ہو گئی وہ دیکھتا رہا فاسک فاجر ضانی شرابی وہ وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران بن گئے وہ دیکھتا رہا آخر ہی تو اس کو بھی جوش آنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنگنوں کے گانوں سے بھرنے والے میں خود آ رہا ہوں اکام اللہ فلاں ہو جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں میرے اللہ کے واسطے توبہ کرو حالات بڑے سنگین ہیں آج توبہ کے سوا کوئی جائے پنا نہیں ہے زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارے پاس کوئی امال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں اس کی رحمت کو اتار لیں ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے ہماری نام نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نظام نہ بدلے گا اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے ہجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا باد سباب باد نظیم گلنے کو ہے گلیاں کھلنے کو ہے مہکنے کو ہے صبح है قریب ہے ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر یہ دھرتی ہے, آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا کبھی مہلت نہ دے گا اسے اپنی دھرتی کو پاس رکھنا ہے اور پاس کر کے دکھائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی بادل کی پکڑ آ جائے گی ایٹویں طاقت بن کے تو اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا پچانوے فیصد نماز چھوڑ گئے کہاں سے مدد آئے سو فیصد حرام کھانے والے بن گئے کہاں سے مدد آئے مسجدیں برباد ہو گئی کہاں سے مدد آئے مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے مدد کہاں سے آئے ہاں تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے تمہاری موسیقی قرآن ہے خواہشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں رقص گاؤں کو نہیں اٹھتے اس وجود کو پاک کرو اللہ کے نمائندے بناؤ اس کے لیے ہم کوئی سبلی جماعت کے لیے بستر اٹھوا رہے ہیں ہم کوئی اپنی ذات کے لیے بستر اٹھا رہے ہیں میں جو گرف پڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ کو بڑا خطیب بنا دیں تو آپ, آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس سے مجھے کیا نفع ہے میں تو پردیسی ہوں آج ہوں کل چلا جاؤں گا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا میں جنوب کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے مجھے آپ کی آخ کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں اور آپ کی واہ واہ کا بھی مجھے کوئی نفع نہیں میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کیا امت کی کشتی گردان میں ہے اور آپ کو کھانے کی سوجی ہوئی ہے بچے پالنے کی سوجی ہوئی ہے ہاں ہاں جب ملا ہی پتوار چھوڑ دے تو کشتی ڈوبے نا تو اور کیا ہو اس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی انہیں کاروبار مقصد بنا لیے بچے پالنا مقصد بنا لیا انہوں نے عیاشی کو مقصد بنا لیا کاروبار فیکٹریاں لگانا ملیں لگانا سیاست کھیلنا نازم بن رہے ناب نازم بن رہے ممبر بن رہے اس پہ ایمان کے سودے کر رہے کرنے والا کام چھوڑ دیا میرے بھائیو اپنی حیثیت پہچانو آپ اللہ اس کے رسول کے نمائندے ہیں اس لیے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں اس لیے کی دعوت دے رہے ہیں سبلی کی جماعت کا عدد بڑھ کے کیا ہو جائے گا کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا نہیں ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے سارے عالم کی انسانیت ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے تخریت اخریت اللہ خرجت کیسا اللہ برزت کہتا اللہ تنا کیسا اللہ کیا کہہ رہا ہے اخریت. اخریت. تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے کیوں نکالا ہے لنوا لوگوں کے لیے کیا کپاس لگاؤ لوگوں کے لیے خبر بناو لوگوں کے لیے گھی بناو لوگوں کے لیے یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے یہ تو ضرورت کی چیزیں کرو اس سے ہمارا رب نہیں روکتا اس لیے نکالا ہے مرونا بے ناروف کر برائیوں سے روکو یہ کام تمہارا ہے جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے یہ بڑے بڑے محل یہ بڑے بڑے کوٹیاں سجانے کا وقت نہیں رہا اب اپنی ضرورت کے کام کرو ضرورت کے گھر بناؤ انسانیت کو جھنجوڑو اگر ساری امت کو ہے ساری امت کو باطل کے نرغے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ سفیر کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے